حیرت کی بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ذوالحجہ کے مبارک ایام کی قدر نصیب فرمائے ذوالحجہ کے عشرے کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ہے اور بہت سی صحیح عادیث میں بھی ہے اور یہ دن افضل ترین دن ہے حتیٰ کہ اعلع عالم کے نزدیک رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کی ہر نیکی بڑے بڑے فرائض سے زیادہ بھاری ہے اتنے عظیم اور بے شمار فضائل کے باوجود آج کل ہمارے ہاں ان دنوں میں کوئی فرق نہیں آتا نہ ہی مساجد بھرتی ہیں اور نہ ہی نیکی کے بازار سجتے ہیں سوچیں کہ آخر اس معرومی کی کیا وجہ ہے